میں منشا توحید اور منشا شرک پوچھ رہا ہوں توحید کی حقیقت یا توحید شرک کی حقیقت نہیں پوچھ رہا دیکھو توحید کا منشا میں توحید نہیں کہہ رہا توحید کا منشا مزاحم داخلہ بول رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھے گا کہ ہمیشہ میں کہہ رہا ہوں توحید کا منشا کیا ہے اور شرک کا منشا کیا ہے نہیں حضرت حضرت گزارش یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اب تو لفظ منشا جو ہے اس کا بھی صحیح معنی نہیں جان رہا ہے تو آپ اس مسئلے کی وضاحت کیسے کریں گے جی کوئی آپ ایسا بندہ بتائیں کہ جو اس مسئلے پر پوری دستگاہ رکھتا ہو جی جی سمجھ میں کیسے سی رہا میں تو عرب کر رہا ہوں کہ پہلے آپ میرے الفاظ کو سمجھیں میں جو کہنا چاہیے اچھا حضرت میں نا امیر کی کتاب کو نہیں آپ سے پڑھ رہا میں عرض کر رہا ہوں کہ منشا توحید کیا ہے اچھا اس کا مطلب ہے جو قرآن ادیس نہیں پڑھے وہ معاہد نہیں ہے وہ جو قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے وہ توحید کو نہیں سمجھتے اور شرک کو نہیں سمجھتے یہ صحیح ہے نا ٹھیک ٹھیک اس کا مطلب ہے توحید والے صرف چاند مولوی ہیں وہ بھی جو صرف توحید کو قرآن حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں جو اس کے علاوہ خدا کو ایک سمجھتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور جناب شرک جو ہے وہ اس سے بھی بچتے ہیں تو پھر وہ بیچارے نہیں ہیں یعنی آپ عام مسلمین عام مسلمین کو آپ مشرک سمجھتے ہوں گے پھر. پابا وہ تو یہود کے متعلق افسوس ہے یار کیسے عجیب بات کر رہے ہیں لاہیم یہ تفسیر والے یہود کے متعلق لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو عام مسلمین پر چشمہ کر رہے ہیں اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا اگر حق کے قدر کی بات کرتے ہو تو حق کے قدر خدا بندی تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اچھا نقطتے نقطے کو جانتے ہو تو منشا توحید کا پتا نہیں چل رہا نقطے نقطے کو کیسے جانتے ہیں آپ اگر آپ جیسے اگر آپ جیسے مدعم کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوگا حضرت میں تو سوال کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں تو سوال کر رہا ہوں نا میں منشہ توحید کو سمجھتا ہوں کہ منشا میں منشا توحید یعنی منشا میری بات سنو نا آپ اگر لا علمی کا اظہار کریں گے تو پھر میں سمجھاؤں گا آپ نے نت... نت... دو معنی بیان کیے ہیں منشا توحید کے کبھی تو آپ نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث توحید کا منشا ہے اچھا اگر وہ بات سنو اگر وہ تو... ہاں کتنے معنی آپ نے بیان کی کوئی <سؤال> نہیں ہے جو مانے آپ نے کیا ہے نا وہ صرف جہالت کا اظہار ہے کہ اس کے اندر تو آپ کو لفظوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ لفظوں کا کیا مطلب ہے آپ نے صرف اٹھا سٹھا لگایا بات تو سنو نا اچھا اس کے یہ تو اسکل میں علم غیب کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں میرے سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے یہ تو علم غیب کا دعویٰ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں مانتے خیر ہے آپ کو کیا ہو گیا کیسا دعویٰ شرک کر رہے ہو آپ نے کہا تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں اس کا مطلب ہے آپ پوری کائنات کو جانتے ہیں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ میں کیا کتنا علم رکھتا ہوں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ دعویٰ کر دیا جس کو دعوی علم غیب کہتے ہیں اور یہی شرک ہے جو آپ سے ظاہر ہو رہا ہے اچھا ٹھیک اس کا مطلب ہے جہالت آپ سے جنم لیتی ہے اچھا بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو اچھا یہ ما میری یار ویسے افسوس ہے مجھے علامات کی وجہ سے اچھا یہ علامت مجھ میں پائی گئی کہ میں کینات سے بڑا جہل ہوں یہ علامت کون سی پائی گئی اچھا اچھا وہ کون سی علامت ہے یہی کہ لفظ کا ترجمہ تمہیں نہیں آ رہا نہیں یار بات تو سنو نا یار غصہ کیوں خفا کیوں ہو رہا ہے میں تو ایک سوال کر رہا ہوں آپ پھر خفا ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو جواب نہیں آتا الٹا اوپر سے خفا ہوتا ہیں خفا تو نہ نہیں آتا تو دیں کہ میں بھائی آپ نے اٹھے سٹھے لگائے اندازے لگائے تکے لگائے میں کہتا ہوں منشاہ توحید بتاؤ کبھی کہتے ہو قرآن و حدیث ہے آپ منشاہ شرک کیا, کیا, کیا قرآن حدیث ہے منشا شرک پھر کیا ہے منشاہ شرک کیا ہے منشا شرک, شرک بھی قرآن ودیش ہے اچھا فر... اچھا فرمائیے فرمائیے جناب فرمائیے یار پھر وہی بات میں کہتا ہوں قرآن حدیث میں منشا شیر کس کو کرا دیا گیا چلو بتاؤ بات سنو یار بات نہ یہ بتاؤ اچھا بات تو سنو یہ بتاؤ کہ حضرت حضرت ناراض نہ ہو مہربانی آپ مہربانی بڑی مہربانی فرمائے آپ جیسے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ جو بڑے متحمل ہوتے ہیں آپ جیسے بزرگ لوگ جو ہیں وہ لا علمی کا اظہار کریں میں بتاؤں گا پھر آپ ایمان میں خدا کا واسطہ دے کر میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے دو مانے توہید چھوڑ کے پہلے بتا دی منشا کے اب منشا چلو آپ ایک اور بنائے چلو بتاؤ نہیں وہ جہالت ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی مجھے وہ جہالت ہے آپ علمی معنی کو بتائیں اضرت کیا کر رہے ہیں خیر ہے آپ سوئے اٹھے ہوئے ہیں کیا چکر ہے نہیں نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سوئے اٹھے ہوئے اور دماغ چکرا رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت کیوں آپ دیکھنا مہربانی فرمائیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیں اگر نہیں آتا تو آگے کوئی دروازہ بتائیں میں وہ کھٹتا ہوں اچھا چلو آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں کہ آپ سب کچھ بیان کر دیں جتنا آپ کو آتا ہے تو میں پھر بعد میں صلاحیت میں صلاحیت پیدا کر کے پھر معلوم کر لوں گا جی جی فرمائی جی فرمائیے چاہتا ہے یار جی چاہتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے چاہتا ہے کیا میں منشے کی بات کر رہا ہوں چاہتے کیا کیا مطلب ہے اللہ ہاں منشا پید اچھا اچھا چلو, چلو. اچھا اچھا جی جی جی جی اچھا آپ مجھے علم دے دیں میں جاہل آزمی ہوں آپ مجھے علم دے دیں کہ منشا کا معنی کیا ہے حضرت مہربانی مہربانی میں خدا رہا خدا کا واسطہ دے رہا ہوں بھائی آپ منشا کا معنی بتا دیں آپ برائے مہربانی منشا کا معنی بتا دیں لاہو لا ولا. تیرے جیسا جاہل دنیا میں نہیں ہے کہ تمہیں تو کوئی کسی سیکھے اور مادے کا پتہ نہیں منشا جو ہے ناشا انسا ہوتے ہیں کہ شاہ یشا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ کو مادہ ہے اور تمہیں صحبہ کراج کے بعد تو نے مناظرے نہیں چھیڑنے سن آج کے بعد یہ تیری ساری بھرائی ہو گئی ہے تو جو کہہ رہا ہے یہ سب بھرائی ہو رہی ہے اور میں پوری دنیا میں یہ چلا دوں گا انٹرنیٹ پر کہ یہ سادے گوہاٹی کا حال ہے کہ منشا لفظ کے مادے کا اس کو پتہ نہیں ہے افسوس اس شاء اللہ کوئی مادہ ہے اور منشا کا مادہ انشاء اللہ ہے نہ شاہ کا تمہیں پتہ نہیں یہ تیری ساری آواز Oy oy. Bas. Kali kawarde chu apna chosh ڈبر پہنچے